اور میں نے بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنی کانوہیں میں انگلیاں دے لیں اور اپنی کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا